سورہ اعراف کی ایت نمبر 96 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولو ان اهل القرا امنو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے رسولوں کو ہمارے پیغمبروں کو تو پکڑ لیا ہم نے انہیں ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ اکبر قرآن کریم نے ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے افسوس یہ کہ ہم قرآن کریم کا نہ ہی مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کی ان تعلیمات پر توجہ کرتے ہیں ہماری اکثریت کا آج یہی حال ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو مضبوط تھامنا ہوگا قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت کی ہدایات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے نہ ہی کمیونزم نہ ہی ڈیموکریسی نہ ہی دوسری تیسری ان انزموں سے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے جب فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ اسلام کہ قانون صرف اور صرف اسلام ہے تو اسلام کے سامنے سر تسلیم کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں سلطان محمد کے دور حکومت میں ایک بہت بڑی جو کامیابی تھی وہ امر بال معروف اور نہیں عن منکر کا ادارہ تھا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی حکومت میں اچھی باتوں کو جہاں فروغ حاصل ہوا وہاں برائیوں اور گندے خیالات کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس میں شرافت سخاوت شجاعت اور دین و شریعت کے لیے مر مٹنے کے جذبے جیسی اعلی صفات موجود تھی یہ نسل اللہ تعالی کی طرف سے دیے جانے والے ثواب کی تمنا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والی نسل تھی اس نسل نے اپنے معاشرے ملک اور حکمران کی ہر اس آواز پر لبیک کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور اسلام کی تعلیمات کی دعوت تھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک شخص ان معاشروں اور ملکوں میں شریع احکامات کے اثرات کو بالکل واضح دیکھتا ہے جن میں شریع احکام اور عوامی نواہی کا نفاذ ہوتا ہے دولت عثمانیہ کو جو اچھے اثرات حاصل ہوئے جو اچھی شہرت حاصل ہوئی وہ ان کی دیانتداری اور اسلام سے وابستگی کا نتیجہ ہے ہر وہ جماعت جو اس عظیم مقصد اور اہم ہدف کے لیے کوشش کرتی ہے وہ ان نتائج تک ضرور پہنچ جاتی ہے ہاں کچھ وقت ضرور لگتا ہے شریعت کے نفاذ کے یہ جو اثرات ہیں اور نتائج ہیں پھر افراد حکام اور ملک میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ عمارت اسلامیہ افغانستان کا جو پہلا دور تھا اس کے بارے میں کچھ اپنی یادداشتوں کا ذکر کروں اللہ تعالیٰ مجھے ان یادداشتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ کسی دن خصوصی طور پر عمارت اسلامی افغانستان کے پہلے دور کا تذکرہ کروں جو کہ ایک سعادت ہے جو کہ ایک نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت عظیم ایک عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو مجاہدین تھے ان کی تربیت اور ان کے اخلاق شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے اثرات یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا آج بھی سوچتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی خاص مجلس میں فی الحال عثمانی خلافت میں جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی برکات تھی ان کا مختصر تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اسلامی تاریخ کے ان مباحث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی سیرت سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں صلف صالحین کے حالات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی جہادی علمی تربیتی سرگرمیوں کو اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے ان کی کوششوں اور غلبے کے اصولوں کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں آہستہ آہستہ قدم بقدم کس طرح وہ آگے بڑھے ہیں کس طرح انہوں نے افراد کی تربیت کی ہے اور کس طرح وہ اسلام جیسے اس عظیم دین کے کمالات تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں صلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا ہوگا سننا ہوگا سمجھنا ہوگا اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جو عظیم کامیابیاں نظر آتی ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی ہیں جو اپنے رب اور اپنے دین سے مخلص تھے اللہ اکبر جو لوگ اپنے رب اور اپنے دین سے مخلص تھے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں انہیں عطا کی ہیں وہ ان ن جنا لہم اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور سچا ہے وہ شریعت الحیہ پر کاربند تھے شریعت الحیہ کے پابند تھے اور اپنے دل کو ہر طرح کی قدورتوں سے پاک کر چکے تھے میرے بھائیوں اس لیے عظیم فتح اور کوئی بڑی کامیابی آئندہ بھی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گی جن میں غلبہ و اقتدار کی وہ اعلی صفات موجود ہوں گی جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں جو شرائط بیان کیے ہیں وہ اگر ہماری زندگی میں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں حکومت عطا کرے گا اسلامی عمارت عطا کرے گا جو کہ بڑھتے بڑھتے اسلامی خلافت میں تبدیل ہوگی اور انشاءاللہ اللہ یہ ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہماری غلطیوں کی اصلاح کرے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کی بالادستی کے لیے حکومت الحیہ کے قیام کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی محمد